طواف شروع کرنے سے پہلے طواف شروع کرتے ہوئے سات کام کرنے ہیں نمبر ایک سبز لائٹ یعنی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچنا نمبر دو طلبیہ ختم کرنا نمبر تین حجر اسود کی طرف رخ کرنا نمبر چار طواف کی نیت کرنا میں عمرہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں نمبر پانچ استباء کرنا یعنی احرام کی چادر کے داہنے پلو کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیاں کندھا کھلا رکھنا یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہے عورتیں اس سے مستثنی ہیں نیز اجتباء پورے تواف میں کیے رکھنا نمبر چھ استقبال حجر اسود سینہ اور منھ حجر اسود کے سامنے کر کے دونوں ہاتھ نماز کی طرح کانوں تک لے جانا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا نمبر سات استلام حضر اسود اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا حضر اسود کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں اس کے طریقہ کار میں کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ استقبال حضر اسود سے فارغ ہو کر حضر اسود کے پاس آئیں اور اسے بوسہ دیں اگر رش کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ حضر اسود پر رکھ کر ہاتھ کو بوسہ دے لیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کسی لکڑی وغیرہ سے حضر اسود کو چھو کر اس لکڑی وغیرہ کا بوسہ لے لیا جائے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں حضر اسود کی طرف اور ان کی پشت چہرے کی طرف ہو اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے اس سے استلام ادا ہو جائے گا البتہ اس بات کا خیال رہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا فرض یا واجب نہیں اس لیے اس کی خاطر کسی مسلمان کو تکلیف دینا یا دھکم پیل کرنا ہرگز جائز نہیں اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال رہے کہ حجر اسود پر عموماً خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے حارتِ احرام میں حجر اسود کو چھونے سے اعتراض کیا جائے اور استلام کی ان صورتوں پر عمل کیا جائے جن میں حجر اسود کو چھونا نہیں پڑتا جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان ہوئی پھر بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف کر کے رخ سامنے کی طرف موڑ لیں اور طواف شروع کر دیں